السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ خطاب فرما رہے فضی الد الخ محترم جناب مولانا محمد جرجی صاحب انصاری والے بابکا محمدی قرنگی نمبر دو موجود ہے محبت رسول کے تقاضے مورخہ چھ جنوری سن دو ہزار آٹھ حصہ دوم یاد رکھیں اسلامی کیسٹوں کا مرکز مرکزی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک, کراچی اس کی بدسورت اور جسم ہے اس کا ماند مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے چودوی کا چاند یہ کہہ کر گویا لڑکی رضامند ہو جاتی ہے اور باپ کو اپنی لڑکی کی عزت پوری کرنا پڑتی ہے اور اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا ہے یہ محبت رسول کا تقاضا ہے میرے بھائیوں ذرا غور کرو اپنے معاشرے کے اندر دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اضافہ جب کوئی دیندار لڑکا اور باخلاگ تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجے فضب تو اپنے بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو جب کوئی دیندار لڑکا من دینا ہو جو تم کو خوش کر دے اس کی خوش پہ اور اس کی اخلاق اگر تم کو پسند آ جائیں یعنی دینداری بھی ہو اور اخلاق والا بھی لڑکا ہو اب تمہارے پاس بہانہ نہیں ہونا چاہیے بس تم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو علم تک اللہ تفہ تکن فتنا تم فلرز اگر تم ایسا نہ کرو گے اپنی لڑکیوں کا نکاح دین دار لڑکوں کے ساتھ نہ کرو گے تو تکن فتن فساد ناریز تو زمین کے اوپر فتنہ فیل جائے گا اور بہت بڑا فساد زمین کے اوپر پھیل جائے گا آج طلاقوں کی شکلوں میں جو, جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے میرے پیارے ساتھ یو اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دی لڑکیاں لڑکے ہم شادی کے موقع پر نہیں دیکھتے ہیں فلاں گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے اس کو دیکھ کر آؤ اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں یہ دستی گئے دستک دی دروازہ کٹ کٹایا اندر سے آواز آتی ہے کون کام میں اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا یہاں ایک لڑکی ہے مجھے اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا میرا نکالنا کے نبی اس کے ذات کرنا چاہتے ہیں گھر میں کوئی نہیں تھا لڑکی اندر سے دروازہ کھولنے سے پہلے کہ نبی اگر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو میں دروازہ کھول رہی ہوں اور اگر اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا اور اپنی مرضی سے آئے ہو تو میری شکل و صورت دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے نبی نے بھیجا تب دروازہ کھولا اور اس طریقے سے وہ کھڑی ہو گئی اس طریقے سے وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا تمہیں معلوم ہے چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیوں سے زیادہ دیکھنے کی اجازت نہیں اور غالباً تم اتنا دیکھ چکے ہوگے اب تم کو میں اندر نہیں بٹھا سکتی ہوں اس لیے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اندر سے دروازہ پھر بند کر لیا وہ شخص چلا گیا اللہ کے نبی نے پوچھا تم کو وہ لڑکی کیسی لگی کہ اللہ کے نبی جس کو دین کی اتنی معلومات ہو جس کو دین کا میرے بھائیو پھر اس لڑکی کا نکاح اللہ کے نبی اس لڑکے سے کے ساتھ کر دیتے ہیں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو آپ مننا صدقنا میرے پیارے ساتھیوں ایک بخاری کی اس واقعے پر بھی غور کرو ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو حبا کر رہی ہوں آپ, کے لیے آپ مجھ سے شادی کر لیجئے اللہ کے نبی نے ایک نظر اس کو دے گا فرمایا اب مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیجئے تصور دیکھیے شادی کا وہی بیٹھے ہیں وہی نہ باراتیوں کا پتا نہ خیراتیوں کا پتا نہ کتوں کا پتا نہ ہجڑوں کا پتا نہ ڈانسروں کا پتہ کسی کا کوئی پتہ نہیں کوئی تصور نہیں ہے اس چیز کا اللہ کے رسول اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہو کہا اللہ کے رسول آئی تو ہوں آپ کے پاس آپ سے کرنا چاہتی ہوں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ساتھ کر دیجیے ایک نظر مرد نے عورت کو عورت نے مرد کو دیکھ لیا اب اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں خود بہ نکاح دیتا ہوں لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس اس عورت کو دینے کے لیے مہر کیا ہے پہلا سوال مہر کا ہو رہا ہے نکاح سے پہلے یہاں پہلا سوال جہیز کا ہوتا ہے ہیرو ہونڈا ملے گی سوزوکی ملے یہاں پتا نہیں چلتی کہ نہیں چلتی ہیں جاپانی گاڑیاں ہمارے ہاں لوگ ہوڑی بابا مانگتے ہیں جو آج کل کے جو فلمی ایکٹر جو اپنا رہے وہ یہ ملے گی اللہ کے نبی نے کیا کہا یہ بتا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے اب اس کا جواب سنو کیا کہہ رہا ہے کچھ <laughs> نہیں ایک بھی چیز نہیں ہے میں اس کو دوں گا کچھ نہیں نکاح کر رہا ہے کہہ رہا میرے ساتھ کر دیجئے اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ کچھ تلاش کر کے لاؤ شاید کوئی چیز مل جائے بخاری کے الفاظ میں کہتا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گیا لوٹ کے واپس آیا آپ نے کہا کچھ ملا کہنے لگا ما بجت تو یا رسول اللہ. کوئی چیز نہیں ملی کیسے جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے کے لوہے کی ہی مل جائے وہی لاؤ وہی دو مہر میں. انگوٹھی لانے کا حکم کس کو دیا مرد کو سوچتے رہنا ہمارے سب الٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں سالیاں پہناتی ہونے والے جیجا کو سانس کی طرف سے پہنائی جاتی ہے سسرال کی طرف سے پہنائی جاتی ہے اللہ کے رسول یا حکم کس کو دے رہے جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ گیا لوٹ کے واپس آیا کہاں ملی کہاں ماں بجت تو خاتم من یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی نگاہ کر دیجیے آپ کو ضرورت نہیں میرے ساتھ کر دیجیے یعنی تصور دیکھیے غریب انسان بھی یہ کہنے کے لائق تھا کہ میں شادی میری کر دیجیے یہ تصور آج تو بیس جوڑا نہ ہو جب تک لڑکی کو دینے کے لیے چھپکا نہ ہو ٹیکا نہ ہو پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے آج کل ساری اللہ کے نبی نے فرما لوگو زنا اتنا مشکل کر دو اتنا مشکل کر دو نکاح اتنا آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ زناکاری کاری مشکل ہو جائے ہم نے جنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا نکا کرنا مشکل ہو گیا ہے وہ تصور کیوں نہیں آتا جب بادشاہ مصر کی بیوی نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہا ادھر آؤ آپ ایک دروازہ نہیں تھا ابو آپ جمع استعمال ہوئی اگر یوسف اس دروازے سے بھاگا تو اس دروازے پہ پکڑ لوں گی اس دروازے سے بھاگا تو اس دروازے پہ پکڑ لوں گی اس دروازے سے بھاگا تو اس دروازے پہ پکڑ لوں, لوں گی اور یہی ہوا اللہ اللہ سے بنا نہیں یہ کام کر دوری ایک دروازے سے نکل گئے دوسرے پہ دوسرے سے نکل گئے تیسرے پہ سارے دروازے پار کر لیے جو مین گیٹ تھا اس کو کھول رہے ہیں وہ پیچھے سے کھینچ رہی ہے اور یوسف اسی کو لے کے ہی گرے سامنے بادشاہ کھلا ہے تصور کیجئے کہ یوسف عورت کے اوپر گرے ہوں پیچھے سے کمیز پھٹ گئی ہو اور بادشاہ سامنے کھڑا ہو اور, اور کی آج کل کی طرح نہیں تھے سالوں سال الجھتے رہو کہا بہت آسان طریقہ ہے کہ اس کا کُرتا دیکھ لیا آگے سے پٹا ہے تو یوسف جھوٹا پیچھے سے پٹا ہے تو, یوسف تو تیری بیوی بی جھوٹی ہو گیا فیصلہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا کہ تمہارا ہی مکر ہے اپنی بیوی سے تصور کیجیے اور خوبصورتی ایسی تھی کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا وہ کتنا ایگلیاں کاٹ ڈالی پھل نہیں اما عائشہ نے کبھی کہا تھا یہودیا نے اما سے دیکھ یوسف تو اتنے خوبصورت تھے تیرے نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہا کیا یوسف خوب... کی خوبصورتی کا ذکر ہے قرآن میں کہا کیا ذکر ہے کہا کہ جب وہ مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی ڈالی اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام تیرے نبی کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ہے اما عائشہ اپنے شوہر کی برائی کہاں سن سکتی تھی کہتی ہیں آئی یہودی عورت اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا میرے نبی کا حسن نہیں دیکھا اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا میرے نبی کا حسن نہیں دیکھا کہا اچھا؟ اگر وہ تیرے نبی کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا کہا کہ مصر کی نے میرے نبی کے جمال کو دیکھا ہوتا تو اپنے دلوں پر چھڑیاں چلا لیتی اما عائشہ کا جواب کیا تھا آئے دیا مصر کی عورتوں نے یوسف کی ہو سن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی کت کاٹنا کتائی ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی انہوں نے انگلیاں ایک جگہ سے نہیں کاٹی نہیں, کئی جگہ سے کاٹی اور تکلیف احساس نہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کا خسم دیکھا تو انگلیاں کٹ ڈالی مکہ اور مدینہ کی اور دو نے جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنا بیٹا میدان جنگ میں کٹوا دیا اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا اپنا بھائی اور اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا اور وہ دیناریا جو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں وہ محبت رسول کے ٹھیک داروں سنو وہ دیناریا جو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں ایک نوجوان آتا ہے کیا کر رہی ہے کہا میں محمد رسول اللہ کے جنگ میں کامیابی کی دعا کر رہی ہوں کہا کچھ پتا بھی ہے تجھے کہا کیا ہوا جنکال کہا جنگ کے اندر تیرا بھائی شہید کر دیا گیا کہنے لگی مجھے موسا اڑیسا کے بھائی کے بارے میں بتا کہا، ٹھیک ہے سجدے میں گری رہی دوسرا نوجوان آیا او کیا کر رہی نبی کی جنگ میں کامیابی کی دعا کر رہی ہوں کہا کچھ پتہ بھی ہے تجھے کہا کیا ہوا کہ جنگ کے اندر تیرا باپ بھی شہید کر دیا گیا کلیجے پہ چوٹ لگی کہنے لگی مجھے فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتا کہ کی وہ کیسا ہے الحمدللہ پھر سجدے میں گر گئی اور جنگ کی کامیابیوں کامرانی کی دعا کر رہی ہے ایک نوجوان کھولا دوڑائے ہوئے آیا نوجوان جنگ کا حال کیا ہے سر نیچے کر لیا وہ محمد کا سپاہی سر اٹھا کے بات کرتا ہے سر جھکا کے نہیں سر اٹھا سر اٹھا کے کہتا ماں جنگ کے اندر تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا کلیجے پہ چوٹ لگی آنکھوں میں آسو آئے, لیکن آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اپنے آنسو کے آس, اپنے آنکھوں کے آنسو کو آنکھوں ہی میں پی گئی زمین پہ نگر میں دیا پھر نظروں سے نظریں ملا کے کہ کہتی ہے نوجوان میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہیں کیا مجھے آمینہ کے بیٹے کے بارے میں بتا اسلامی کیسٹنگ مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی الحمد للہ وہ خیریت سے پھر سجدے میں گر گئی ایک اور نوجوان آیا وہ جنگ کے اندر تیرا آخری چراغ بھی بج گیا تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا کلیجے پہ چوٹ لگی سر اٹھا کے کہتی ہے نوجوان میں نے تج سے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا مجھے عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا مجھے مجھے زینبرم حبیبہ کے شوہر کے بارے میں بتا جواب دیا الحمدللہ وہ خیریت سے کا میرا بیٹا چلا گیا میرا بھائی شہید ہو گیا میرا شوہر شہید ہو گیا میرا باپ بیٹا بھائی سب شہید ہو محمد رسول اللہ کو کچھ نہیں نہیں نہیں مجھے یقین نہیں آتا مجھے چل کے دکھا تو بیٹھ جا بیٹھ جاؤس نے اونٹ پہ بٹھایا دوڑ آیا اونٹ چلا اتارتا ہے اس جگہ پر وہ صحابی رسول اتارتے ہیں اور خیمہ جہاں اللہ کے نبی کا دیکھتی ہے کیا لوگ وہاں کوئی اپنا سینا لگائے ہوئے کوئی ہاتھوں پر اپنے تیروں کو نبی اکرم کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہا اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا جا دیکھ جائے خیمے کا پردہ اٹھایا اور نبی اکرم کے چہرے پہ نظر پڑی چمکتے ہوئے اس چہرے کو اور محمد رسول اللہ کے اس چاند جیسے چہرے پہ نظر پڑی جس کو دیکھ کر کبھی حسان اتنے ثابت نے کہا تھا وہ حسن کلم تر کلم تلے اللہ کے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں وہ اجمل امن کلم تل دنسا آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا خلقتا مبرام من كل عیب کان نتا خولت بدماطشا اپ اپنی مرضی کے مطابق گویا کہ پیدا ہوئے اور اپنے رب سے کہتے گئے اللہ ایسا بنا اپ کہتے گئے اور اپ کا لاب کو اپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا جس کے بارے میں حسانی نے جیسے ہی اس دیناریا نے اس کی طرف نظر ڈالی نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا چیخ پڑی کل مصیبت جلل اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھا میں بات کی چاد بھول گئی بیٹے کا گم بھول گئی یہ محبت ہے یہ محبت محبت رسول کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے ایسے تو ہم لوگوں سے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں ایک صاحب ہم سے کہنے لگے ہاں ہم ترابی بیس پڑتے تم آٹھ پڑھتے ہو تم جوہر دس پڑھتے ہو میں بارہ پڑھتا ہوں تو کیا ہوا بھولے ہم زیادہ پڑھتے ہیں ہم پہلے جنت میں جائیں گے ہمارے انڈیا میں بھی بہت ایسے بحثیں ہوتی ہیں میں نے کہا ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے تم آنا لمبا چکر کاٹ کے جب ہمارا گھر ایک کلومیٹر میں مل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے دس کلومیٹر کا چکر لگا کر نبی نے ہمیں یہ راستہ بتایا تم آتے رہنا لمبا کہنے لگا ارے یار ہم زیادہ پڑھتے ہیں تو ہم پہلے جائیں گے میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ زہرا سر مغرب مشافر کون پہلے ہے تم سے ٹائم پہ کون ہاں یار یہ بات تو ہے کون پہلے پڑھتا ہے بولو تم ہی لوگ پہلے پڑھتے ہو میں نے کہا ہم لوگ پہلے پڑھتے تو پہلے جائیں گے اندر سے بند کر لیں گے تم کو آنے نہیں دیں گے کہتا ہاں تمہارے باپ کی ہے کیا ہم نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ہم پہلے جنت میں پہ جائیں گے تو تیرے باپ کی تھی کیا اہل حدیث بھی ہمارے بہت ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں بےچارے ہمارے اہل حدیث بھائی کی جنت ہمارے باپ کو ٹھیکے میں ملی ہے یہ اپنی بیٹیوں کو جوان جوان کر کے گھر میں بٹھائے ہوئے ہیں کہتے ہیں نہیں جب لڑکا پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تب شادی کریں گے پینتیس سال کی گھر میں لڑکی ہو شادی نہیں کر رہے ہیں اور شادی کے لیے پراپرٹی زمین جائیداد والا لڑکا دیکھ رہے ہیں ایس کیجیے میرے بھائی جو ان کے کھانے اور شادیاں ایسے بارہ بارہ بجے کے بعد دو دو بجے بعد سنتا ہوں کہ یہاں باراتوں کا سلسلہ چلتا ہے یہاں باراتوں کا سلسلہ رات کے بارہ اور دو دو بجے کے بعد چلتا ہے ارے آپ سے اچھا تو ہمارا وہ ہندوستان کا ایریا جہاں ہم لوگ رہتے ہیں کم سے کم بس شام ہوئی مغرب کے بات تک اٹھاؤ ودا کرو رخصتی کرو بیچارا یہاں معام ہے میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ مسئلہ کیا ہے اس میں آپ کو ساری چیزیں ہم مغربی تہذیب کی لیتے چلے آ رہے ہیں اور آج امریکہ تیزی کے ساتھ امریکہ کی عوام محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپنا رہی ہے ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکٹر موجود ہے طبیب موجود ہے حکیم موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہم آر ایم پی اور جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس سے مریض کبھی بھی مر سکتا ہے حسنا تمہارے لیے رسول کی پوری زندگی آئیڈیل ہے نمونہ ہے پوری زندگی اٹھنا بیٹھنا لیٹ سونا جاگنا کھانا پینا ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے اللہ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھے گا کہ تم ظہر کی دس پڑھ کے آئے یا بارہ پڑھ کے آئے ہو اللہ یہ نہیں دیکھے گا تم نے مغرب کی پانچ پڑھی یا سات پڑھی وہ یہ دیکھے گا تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی لکھد کان فی رسول اللہ دن تمہارے لیے رسول کی زندگی کو میں نے آئیڈیل بنایا نماز ویسے پڑھو جیسے نبی نے پڑھی روزہ ویسے رکھو جیسے نبی نے رکھا حج ویسے کرو جیسے نبی نے حج کیا تمام عبادات پر تمہاری وہ محرونی چاہیے جناب محمد رسول اللہ کی جو نبی نے کیا ایک لفافہ آپ لے کیا کاغذ ایک ہزار کا خرید لائیے جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ نئے نئے کاغذ لاتے ہیں بڑے بڑے قیمتی کاغذ لاتے ہیں ارے آپ ایک ہزار روپے کا کاغذ لے آئیے اس کو آپ لفافہ بنا لیجئے اور آپ اپنے ایڈریس پر بھیجئے اللہ کی قسم اگر اس پر سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہوا ہے تو آپ کا لفافہ نہیں پہنچے گا تین روپے پانچ روپے آپ کے یہاں جو بھی چلتا ہو جب تک وہ سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تب تک وہ نہیں پہنچے گا چاہے اس لفافے کی قیمت اس کاغذ کی قیمت ایک لاکھ روپے ہی کیوں نہ ہو اور بھی کاغذ لے لو ایک روپے پچاس پیسے والا لے لو اور اگر اس پر سرکاری ٹکٹ لگا ہوا ہے تو آپ کا لفافہ آپ کے ایڈریس پر پہنچ جائے گا اس لیے کہ اس پر سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے آپ نمازیں ترابی بیس نہیں بیس ہزار پر ڈالو اللہ کی قسم اگر اس نماز پر سرکار کی یعنی جناب محمد رسول اللہ کی ہم سرکار اسمانے میں نہیں لے رہے کی طرح جس طرح گورنمنٹ کا کی مہر نہ ہو لفافہ نہیں پہنچتا اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ کی اگر ان نمازوں پر مہر نہیں تو وہ بھی ریجیکٹ کر دی جائیں گی اس لیے کہ لکڑ کا نل فی رسول اللہ ہی اس وطن حسنا تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے محبت کے دعوے دار آج کہتے تو یہ کہ اچھا بس آخری بات بتا رہا ہوں مجھے دو گھنٹے ہو رہے ہیں بولتے ہوئے میں آخری بات آپ کو بتاتا چلوں جو بہت زبردست بات ہے ہمارے بہت سے بھائی یہاں پر آ کر ہمیں پھنسا دیتے کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بھی تو وہی بات کہی ہے جو نبی نے کہی ہے تو اگر ان کی بات مان لیتے ہیں تو فرق کیا ہے وہ بھی تو نبی کی بات ہو گئی ایسے بہت سے مسئلے ہیں جس پر نبی کی موہر نہیں لگی سر دست ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور چیلنج کے طور پر بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے میں اپنی تقریروں میں ہندوستان میں رہ کر چیلنج دیتا ہوں پاکستان کا ماحول مجھے کوئی دوسرا لگا کیونکہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے آپ کہیں گے ہمیشہ تو انڈیا میں بھی نہیں رہنا ہے مستقل میرا ٹھکانا وہاں ہے مجھے اتنا بتا دو جاؤ کوئی ایک ماں کا لال اٹھے حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان کو غسل کس نے دیا چلو یہ بتا دو کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کو غسل کس نے دیا نبی نہیں ہے اس دنیا میں چلو ان کو جس نے غسل دیا تم اپنے مسلک کے تحت اس کو جائز ہی مان لو مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں مانو گے جنازہ اٹھ جائے گا تمہارا اور اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کو تمہارتے سنو ابو بکر کا جب انتقال ہوا تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا اور فاطمہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو ان کے شوہر علی نے غسل دیا تم کہتے ہو کہ ہمارے اماموں نے اور بزرگوں نے وہی باتیں کہی ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں مجھے بتاؤ تم غسل نہیں دیتے ہو مت دو لیکن تم کم سے کم اس کو جائز ہی مان لو کہ شوہر بیوی بی کو غسل دے سکتی ہے اور بیوی بی شوہر کو غسل دے, دے سکتی ہے اور شوہر بیوی بی کو غسل دے سکتا ہے تم کہتے ہو جہاں انتقال ہوا شوہر کا بیوی بی کو دور کر دو بیوی بی کا انتقال ہوا شوہر کو دور کر دو شکل بھی مت دیکھنے دو کیونکہ اب نے کہا ٹوٹ گیا اب بھی دعوے دار ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں تم کہتے ہو کہ شوہر کا بیوی بی کو غسل دینا حرام انتقال کے بعد بیوی بی کو شوہر کا غسل دینا حرام مجھے اتنا بتا دو کہ ابو بکر نے بیوی بی کو کہ بیوی بی نے ابو بکر کو گسل دیا کیا انہوں نے بھی حرام کام کا ارتقاب کیا اور علی نے فاطمہ کو گسل دیا کیا انہوں نے بھی حرام کام کا ارتکاب کیا چلو تم جواب تو دو مجھے معلوم ہے نہ تلوار تم سے چلے گی نہ اٹھے گا کنجر یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے تم صرف انہیں حدیثوں پر کو مانتے ہو جس پر تمہارے بزرگوں نے سگنیچر کر دیے تم ان حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جن کو تمہارے بزرگ ریجیکٹ کر چکے ہیں کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم فاتحہ نہ صاحب حدیث حدیث صحیح ہے عبادت سابی اچھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے ہم تو حنفی ہیں ہمیں ابو حنیفہ کی دکھاؤ ہم محمد ہی نہیں ہے کہ ہم محمد کی مانے اگر محمدی ہوتے تو محمدی کہلاتے ہم تو حنفی کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں دلیل تو ابو حنیفہ سے چاہیے اشھد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ ان صفوں میں اگے یخادعون الله والذین امنو یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائیوں اس مسئلے پر جاؤ تحقیق کر لینا کہ ابوبکر کا انتقال ہوا تو ان کو کس نے گصم دیا اور حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کو کس نے گصم دیا یہاں ابو بگر کی بیوی بی ابو بکر کو گصم دے رہی ہیں وہاں فاطمہ کے شوہر فاطمہ کو گسل دے رہے ہیں دونوں دلیلیں موجود ہیں پہلے خلیفہ کو ان کی بیوی نے گسل دیا اور فاطمہ کو چوتھے خلیفہ نے غسل دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شوہر بیوی بی کو دے سکتی ہے لیکن بیوی بی شوہر کو نہیں یہاں دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کہنا حدیث منسوخ ہو گئی اللہ رسول بھی نہیں ہے اس دنیا میں اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہو یہ کہو کہ ہم مقلد ہیں اندھی تکلیف کے قائل ہے اس لیے ہمیں حرام ماننا ہی پڑے گا ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر جو کیا ہے وہ حرام نہیں کیا ہے انشاءاللہ دونوں حالتوں میں جیت ہماری ہوگی بس محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول سے ثابت ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس بات کا تقاضا ہے تصور کیجئے اس بات پر کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دے گی اللہ کے رسول نے یہ کیا درگو انگو... سونے کی انگوٹھی مسلم کے الفاظ ہے آپ نے اس انگوٹھی کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے زمین پہنک دیا, دیا اس اور کہا کہ کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے آپ نے لفظ استعمال کیا کسی مرد کے لیے جائز نہیں اور رسول نے یہ کہا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے سونے کی انگوٹھی اٹھا لو اس کو اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دینا کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا ہوں اگر اللہ کے رسول اس انگوٹھی ہاتھ سے, انگلی سے انگوٹھی اتار کر زمین پر پھیک دی اور جس انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی اس انگوٹھی کو میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا تصور کیجئے محبت رسول کیا ہے تصور کیجئے یہ سینہ ٹھونک لیا یہ محبت نہیں ہے چند خون کے قطرے بہا دیے یہ ایک محبت نہیں ہے محبت رسول کا تقاضہ دیکھو عبداللہ اللہ اپنے مسعود مسجد میں آ رہے ہیں ایک پیر مسجد کے باہر ہے ایک پیر مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا ایک صحابی اٹھ گئے جمعہ کے خطبے سے آپ نے کہا یہ جلس مکان ہے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ آپ نے کہا تھا ان سے جو اٹھ گئے بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر عبداللہ ابن مسود کا ایک پیر مسجد کے باہر ہے ایک پیر مسجد کے اندر وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ ہنس دیے آپ نے کہا بلائی میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں نے ان سے کہا تھا تم کیوں بیٹھ گئے کہا اللہ کے رسول میرے کانوں نے یہ نہیں سنا ہے کہ آپ نے کس سے کہا میرے کانوں نے سیئے سنا بیٹھ جا میں بیٹھ گیا یہ ہے محبت رسول ایک انصاری کا مکان بن رہا ہے پانچ منزل تین منزل دو منزل آپ نے کہا اس نے مسجد میں جو گمبد ہوتا ہے اس کی طرح جو شکل بنا لی وہ اچھا نہیں ہے یہ کہ چلے گئے مزدوروں نے بتایا کہ اس مالک کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ گزرے تھے گمبت کی شکل جو بنائی ہے یہ مناسب نہیں تھی کہاں کہڑ دو مزدوروں نے کہا چیری اوپر والی چیز پر ناپسندید کی نظر کی نظر ڈالی تھی یعنی نفرت کی نظر اوپر یہ کہا تھا مناسب نہیں تو اوپر والا حصہ توڑ دو پوری بلڈنگ کیوں گرا رہے ہیں کہا یہ تو سوچ رہا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میری بلڈنگ کی کسی اینچ پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے توڑ دو یہ ہی نہیں لگیں گی مکان یہ ہے محبت محبت رسول اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتی ہے اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی محبت کے قائل بنیں اور اسی محبت پر عمل بھی کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ علمی تو ہماری خطاؤں کو معاف فرم دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اب کیا ہے السلام علیکم آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت تب حر نے شادی کی یا نہیں کی تو کیوں نہیں کی یہ سوال آپ پر میرا قرض ہے کیونکہ کہ یہ سوال آپ سے میں نے آپ کے پچھلے